الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والصلام على سيد الرسل وخاتم الأمن. المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يدعون الناس إلى سبيل العهدى مَا بَعْضُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وفي مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر آمنذ بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَاسْلِمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله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 دوستوں نے گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمدو درود تو بعد حق تعلی جانہ بارگاہ دے اندر آج زانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیطان انسان نے ہر شر ہر فتنے تم اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرما کے شعادت دارین دی دولت مال مال فرماوے حسب وعدہ عجد اس خطوہ جمعہ المبارک دا عنوان مسجد کے آداب اور تین چیزوں نے آداب فضیلت اور مسجد سے متعلق مسائل <تص> دو آیاتِ بیانات جناب دے شامنِ تلاوت کی تینے اس سے ہی دی مناسبت نال دعا کرو مولا تعالیٰ میں نو ہر قسم دی غلطی خطا تو محفوظ فرما کے جانب داری تو محفوظ فرما کے حق سچ دے بیان دی توفیق عطا فرماوے اس موضوع, موضوع تو پہلا چند تنبیحات تنبیحات سن لو سب تو پہلی تمبی وے کہ میں یہ موضوع بیان اے کیوں بے کر رہا ہوں ایدہ سباب کیا ویسے تھے سابقہ سال سوہ سال تو دوست حباب, حباب اس ب ب موضوع دے بارے اسرار بار فرما رہے نہیں لیکن کس دے کہن جو تے میں موضوع بیان نہیں کیتا جس میں لے سارے خموش ہو گئے نے ہن موضوع بیان کرن دی وجہ اور سبب بے وے کہ میں خود مسجد دے معاملات ویخ کے تے ان دی ضرورت محسوس کیتی ہے گل نہیں سمجھائی مسجد دے معاملات ویخ کے میں خود ان دی ضرورت محسوس کیتی ہے میں اپنے آپ عالم نہیں کہ فرض جتھے جس مسئلے دی ضرورت ہو چاہتے کہ جیڑا علم اپنے علم تو لوگ نائدہ نہیں پہنچا جیڑا عالم اپنے علم تو امت ملت نا پہنچا کل پاک دے اندر ہوناس پا شد نہ زیادہ بھائی ملکیا ما من کا تلا او قتل احد ہدو ر وعالم ينتفع او قال السلام السلام آقا یا رسول اللہ لوگ فرمایا من کاتالا نبی جنہیں نبی نو قتل کیتا ہے او کا تلا ہ یا جس نبی نے قتل کیتا ہے نبی دا قاتل اور نبی دا مقتول نبی نبی کو قتل کرنے والا نبی سے قتل, نبی قتل نبی ہونے, نبی والا. ہونے والا یہ او اوقات والد ہے اور وہ او بندہ جن نے والدین قتل کیا ہو بے. یعنی والد کا قاتل یا والدہ کا قاتل لیکن بے قصور بے بےکسور قتل وہ بندہ ول تصویریں بنانے والے ادیس صحیح نہ تیری جی میرا سیر صحیح ادیس ہے تصویریں بنانے والے وہ عالم الم علم ہی اور وہ عالم عالم کہ جس نے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچایا <سؤال> <سؤال> میں <محسوس> خود اس مسئلے دی ضرورت محسوس کی تھی ضرورت دی بنا دے میں یہ موضوع جناب دے سامنے بیان کر رہا دوسری تنبیہ جناب اتھے جو معاملات نے ذاتی مسائل نے میں اندر اج تک نہ مداخلت کی نہ ہی کرنا وا نہ نا یعنی کہ کسے نوں کسے نال کسے کسے نوں نال کور کسے نوں کسے نال غصہ ہے کوئی کسے نال زیادتی کیتی پھر کسے کسی نالتی ہوئی پھر میں جناب اور ذاتی معاملات دے اندر مداخلت اس واسطے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جی فلانے بندے دے کہنے دے مطابق میرے خلاف مسئلہ بیان کیتا گیا ذاتی معاملات نے بالکل ذاتی معاملات تو ہٹ کے میں اللہ دی خاطر مسئلہ بیان تیسری تمبی ایک کن کھول کے سنیا جی اصل لوگ ہاں سب تو پہلے میں جدے نقس خلاف کوئی گل جی سمجھ جی مولوی صاحب میرے اٹیک اکل کی گل ہے گگو منڈی کے اندر کل خانی کی محفل سی میں اتنا بیان کیا فوری طور پہ سیدیا گلا سونے نے توفیق دیتی ہے مرشد باغ کا سدکار وہ کل خان بارے گویا جی مولوی صاحب کیا مسلفا کوئی بندہ میرے سامنے مسئلہ بیان کردہ یہ گلا میرے سے نہیں جب آیا جی خبردار جی کل کسی طرف کوئی آواز اٹھے یہ بہا لو پہلے کوئی بندہ مسئلہ بیان کرے میرے, اندر میرے اندر مسلفت جی جی کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا میں نماز مسئلہ بیان نو ضرور غصہ آئے گا آخے گا مولوی صاحب میرے اٹیک کیا سارے مجمے جو میں ہی نظر آیا مولوی کیوں؟ کیوں؟ نفس بےمان یہ اپنے ای خلاف گل سننا برداشت نہیں کرد خبردار کسیت نفس نچھالنا میرا مقصود نہیں اور یہ سر ایک عادت پائی جی میں محسوس کرنا جی فلانے بندے غلطی ہے مولوی صاحب کیتا ہے وہ جدوں بیان ہوا جا کہ لے خلاف کہہ نہ لے وہ جدو ملے گا نہ موج کٹی چی نہیں سمجھ نہیں آئی یعنی بنا کے نشانہ شریعت نو آڑ بنا کے نہیں منافک دا طریقہ جی بندوق چلانی ہے اپنے ہاتھ چڑ کے چلا پتہ لگے تو کتنا شیر ہے جی رکھ کے چلا بھائی جی مقابلہ کسے نال کرنا ہے تو مونڈا شریعت کا استعمال کرنا گل نہیں سمجھے دوسری. ٹکا ہوئے نا تو مولوی صاحب کوئی کہہ دینا یار مسلا تو بیاں کرا بھی جہ کی رضا کی خاطر نہیں کہہ رہا وہ کسی نو نشانہ بنا واسطے کہہ رہا ہے اور جدو اور بیان ہو جہی بھی نیجت وہ بندہ نشانہ بن جائے گا فرمائی تو بالکل نہ کسی مقصود نہ ہی کسی نشانہ بنانا مقصود میں پہلے یہ گل تو ہی نہیں بیان, بیان کی نفس دے خلاف گل آئے نا وٹ ضرور چڑھتا ہے غصہ ضرور چڑھتا ہے میں اس واسطے انتظار کیتا ہے کہ ضرورت آوے گی پھر ضرورت دے وقت اس مسئلے نو بیان اس مسجد دے معاملات میں بھی ملوے سوں تھی بھی ملوث سو مقصد ہے کہ امام صاحب بھی خادمین بھی ویچنے معاونین بھی ویچنے ہو سکتا ہے مسئلہ کسی کے خلاف تور جائے بول دے جی تنبیہ کر رہے ہیں خبردار کوئی مت سمجھے کہ کسی کے کہنے پہ مولوی یہ کیا ہے یا کسی کو نشانہ بنانے کے لیے کیا ہے یا کسی کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے میں منبر رسول پہ بیٹھ کے قسم اٹھاتا ہوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے نہ کسی نہ کو نشانہ بنانا مقصود ہے نہ کسی کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی کو کسی پہ تنقید کرنا مقصود ہے اگر میں بیان کر رہا ہوں تو محض اللہ کی رضا کے لیے بیان کر رہا ہوں ایک اللہ کیوں کیتیاں نے اس واسطے کی جن بھی آپ دن بازی آپ سارے آواں گے ہو سکتا ہے خود میرے خلاف گلے لیکن جدو مومن خلاف دین کی گل شے شہ اپنے آپ کہڑی ہے جی تیرے خلاف گل آئی ہے گل تو ربر سکول نقش نو اگ رکھے گا دینے محمدی نو پیچھے رکھے گا اور ایسا بندہ اپنے نفس نو دین دے اتے ترجیح ہے دے دے مولا سونا فرما لوگ جدو زمین پڑھتے لے مولا فرما جھوٹ پہ بولتے ادیس جی شعب شلیمان حدیث دی کتاب شلیمان امام بحقیدی قربان جاؤں ربایت باگ نکل کر دے لیں فرمایے لا الہ الا اللہ تمنع العباد من سقت اللہ ما لم یعصروا صدقہ دنیاہم لا دینہم فَإِذَا آسَرُوا صدقہ دنیاہم لا دینہم قَالُوا لا الہ الا اللہ قَالَ اللَّهُ قَذَبْتُمْ أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے آکا نامدار نے فرمایا فرمایا ناراضگی لیکن کدو بچا ہے دنیا کو ملا دی نم اداؤں جدو کلم پڑھن والے اپنے نفس نو دی رکھا اپنے آپ تو رکھن رکھا دین نو اگے رکھن دنیا دا کوئی معاملہ دین دے مقدم نہ رکھن ہر معاملہ پیچھے رکھن دین دینے نو ہر معاملے دے اتنے پہلے رکھن بجو بجو جدوں پڑھن والے کلم پڑھن والے دیتے کسی شہر ترجیح اپنا آپ باد دین پہلے اولاد دین پہلے آہلو عیال دین پہلے برادریاں بعد باد دین پہلے دنیا باد دین پہلے پیسہ جمن چ ل کے مرن تک کوئی معاملہ بھی پیش آوے عقیدہ یہ رکھدہ ہوا اپنی ہر شی متین وار سے سکنے ہوں پر دین کنڈ نہیں کر سکتے یہو جہ بندہ ہوما اللہ <سؤال> کی ناراضگی کو بچاؤ دنیا گاڑی پہلے اولاد پہلے رکھ دین بعد چ رکھ اپنا آپ پہلے رکھ دین بعد چ رکھ نفس کی خواہشات پہلے رکھ دین بعد چ رکھ اپنی آپ اپنی ਨੂੰ پاتب نسب کسب ن پہلے رکھن دیفا بادن دنیا پہلے رکھن دین بعد چ رکھ آخری مسلے نال دنیا روکے گی ابھی دیا دنیا نہیں چڈاں گے جی جنابے والی عقیدہ بن گئے جے سود تو بغیر دنیا نہیں چلتی پھر قرآن چڈ دودھ نہ چڈیا جے وہ یہ بےمان لوگ جدو کلما پڑھتے لے میرے متنی تاجدار نے فرمایا رب اتو تسی جھوٹ پہ بول دیکھ کہ کل نو کوئی نہ آکھے میں کیا میری مردی دے مطابق ہوئے تھے اندے خلاف کیا سی اندے خلاف ہو جائے با میں کوئی بھی میں مسئلہ بیان کر دیا میں کوئی بھی آوے گا مجرم میں نہیں آواں گا جی قبول کر لو تو ادھے اوتے اللہ دیتا قبول نہ کرے کم از کم اتنا ضرور سمجھے یار مسل میں مسائل میں جاننا مسیحی فلانا بندہ جانا فلا کسی نال نہیں فلانے بندے اللہ کے بندے جس خالق نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اس خالق کو بھول کے مخلوق پہ نظر رکھتا ہے تو فرمائی نظری دا. پڑھنا ہو جنادی نیت کی ہوئی آئی آپ کو میں تیو پتہ نصیب جناد نسیب ہونا تو تصے نے جنادے کے گیا کھڑا ہے گیا بھی پڑھے گا تین جنہا فردے کفاج ہے ادھر فردے ہیں انہیں پاسیا نماز کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے وکھاؤں واسطے پڑھ ہے کیا وہ نماز قبول ہو جائے گی بول دے گے کل قیامت علیہ دن مولا فرماگا دی جنہ واسطے پڑھی سی آجر کو میرے تیرا میں تینو اجر تا دینا جی میری خاطر پڑتا اچھا فرض ایل قبول نہیں ہوتا فرض کفایا قبول ہو نہیں جی ہاں جی آپ جاواں گے تو کوئی آئے گا نہیں مخلوکی تا کر کے کوئی شپ چ پیا مرد کوئی سمندری چ پیا مرد کسی نو جان بار پی خاندنے کوئی روڈ کیما کیما ہوا پی بوٹیاں نہیں لبیاں کتنے مخلوق مخلوق کی خاطر خالق ہے وہ ہمیشہ برباد ہوں اور جنا لوگ نے خالق خاطر مخلوق نو چڈیا ہوئے مولا سونا پوری مخلوق نو چک کے آگے قدمت ایسا بندہ جیڑا یہ نیت رکھ دے جا گے تو کوئی آئے گا میں ایسا بندہ جنازے نہ کوئی جنازہ نہیں ہوگا یار ایڈے بےحس ہو گئے مردے داج کل ایک مثال بنی کڑی ہے خلی جنازہ فرض کفایہ نہیں یہ منہ ہے فرض کفایا بلے نہیں یہ منہیا جد میں مولوی سن مولوی مول مدرسے پڑھتے رہ مدرسہ والے نے مولویت یہ کٹ کے بری اجے تک نہیں پی نکلی हाँ, हाँ, हाँ, गंदा गंदा خون میری نشا دیا پیچھے مدرسے والا لیکن جدو اللہ پھر سمجھ آئیے یہ دنیا کیا ہے خدا دی قسم کر کے آ میں گا تو میرا جنازہ پڑھن گیا میری تو پتہ ہی نہیں پتہ نہیں مینو کتے کھا جا جانور کھا جانا حضرت سلمان فارسی نبی صاحب صحابی اے اے خاطر اتنی لمبی تمہیں یاد رکھا جی اگو جی سی چل کے میں گلا کرمل ہے سلمان فارسی نا صحابا نہ لڑنے ہوں فرما ہوں چلو مال کٹا کر ایک حضرت سلمان فارسی ایک حضرت فاری. ایک دو صحابہ اندر شاہ سوار سن ہووے <سلام> <سلام> ل... <سلام> صحابی <سلام> تے مال جمع کرے ہو سکے لیکن انکے کی وجہ لا لے جا لگنا سر یار دنیا دا مال ہو. <سلام> <سلام> کا مال کٹا کر ددرت اسمان کا نہیں دورہ یا نا آپ نے فرمایا سلمان جنگل چ نکل جاؤ تو اتنے نہیں گزارا ہو جنگل جدو آپ کی موت کا وقت آیا نا وشال شریف کا وقت آیا ہوں ویخ آچومبر پیا نکل اس گل کا کہ جا گے تو کوئی گا وہ جڑا جنگل بھیا اندر رہنا لے میرے آقا دار نے حضرت سلمان دی طرف اشارہ فرما کے فرمایا سی میرا ایک ایسا شہدی ہوگا جنو کل مکلیا جنگل چوت آ گئی وقت آ گیا ہے ایک خود نے ایک بیوی پاک نے بیوی پاک پریشان ہو گئی رون لگ پی حضرت سلمان فرما دیا روی کیوں کیوں رونی ارد کردیا نے وہ میرے سر دیا سایا، جنگل بیابان کوئی بندہ نہیں کوئی مددگار نہیں میں کلی جے میں کلی کفن دیا گی دفن کرا جنادی حدرت سلامان میں پاک نبی تنیا سی اے سلمان تیری موت جنگل کلیا گی لیکن تیرا جناد مسلمانا جماعت پڑے حضرت سلمان فارسی فرما نے گل سنیا جی حضرت سلمان فارسی فرما نے وہ اللہ oh, دیا بندی رو میں نو اپنے مدنی تاجدار کی زمان تے یقین او جماعت ضرور آوے گی جما میرا جناد پڑے گی کفن دے گی دفن کرے گی آپ اجے سندھ ہی سن کی ویکدے ادھر آلمی نزات آ رہی ہے ادھر مسلمانوں کا بڑا وا لر اپنے آئے صحاب ہش ہش کر کے ڈگتے تے ہر شاید اپنی پر سچی نبی صحابہ نبی صحابی چار چوتھاری چار چوتھار مجمع بڑا کے بہ گئے سلمان دی فارسی دیلیں۔ دیلیں دیلیں اے اے اے او میرے, یارو یارو میرے کول کفن کوئی نہیں کفن کوئی نہیں پر دین والا سودا ہے ہاں جی کفن نہیں ملو کفن کسے دینا لے کے نک شرتے میری کفن وہ بندہ, بندہ دے دے بے بے بے चा, चा, चा, زندگی جی تحجی ہو گزاری جان بھی وہی کم فرمایا او کفن نہ دے شرط نہ پائی جاوے او کفن دے نہ چھٹی ہو پورے مجمے ایک غریب بندہ کھڑا ہو وہ جی پھٹے پرانے کپڑے نے غریب جی ہے پھٹے پرانے کپڑے نے تو پھٹی پرانی چادر عرض ہے حضور آ پھٹی پرانی کو چادر جدوں دی ہوش شمالیے تو حجوں نہیں ہوئی جی تسا قبول فرماؤ میری چادر حادر حضرت سلمان لے دیں یارا سانو تری پھٹی چادری کبرو لے آپ نے فرد آیا اسے آج اسے سلمان تو جنگل چندگی گزاری جنگل چلیا بہت آئی ہے لیکن ਦੀ کی خاطر مخلوق نڈیا سی جد جنا دے ایک نہیں دو نہیں چار نہیں سو نہیں پہلا نے پوری جماعت چوکے جناب اقبال نے اکمال اقبال اے, اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی, کی فضا لیکن دے دے دے. اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن, لیکن بلتی ہے بھائی میں فارو سلام فاروق تو سلامان جنگل مخلوق دی خاطر خالک نا مرن کی میل خالق خاطر مخلوق نو چاہے باوے جنگل بھی پی نے ما نے پوری جماعتوں سم کر کے میں کیتی ہے ممبر تو بہن والے کمبن گل سی کر دے گل سر اگو باوے نکے خلاف جے بایں کسی خلاف جوی بامیں بادشاہ خلاف جوے ایک کسور کرنے دا نہیں جڑا اے اے خلاف دین دے خلاف اٹھان والا ہو دے نفس کا بےمانی نفس آج کا آج دی دی دی دی یار فلا بند فلا بندہ یہ گل کے مخال فٹ پائے گا فلا اس گل کے مخالے فٹ پوے گا وہ قربان جاو تھی جنے بھی مسجد آ سارے میرے واسطے برابر ہو اتنے کوئی امیری گریبی امیل نہیں ہے وہ بھی بھویں کوئی امیر ہے بھا میں کوئی غریب ہے بھا میں کوئی گورا ہے بھا میں کوئی کالا ہے وہ میں کوئی جمے دے بھا میں کوئی جڑی نسل ہے وہ مقام ہے جتنے آ کے سارے ایک سب ہی کھڑے ہوئے ہر جی سب میں کھڑے ہو گئے محمود تو ایاس بار گاہ مول ہے محمود ایاس برابر نے توجہ ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود جناب نو کرنا وقت بھی پورا ہو گیا لیکن ایک روایت سنا گیا یہ موضوع بڑا لما ہے پتہ نہیں کنا عرصہ چلے گا لیکن آج جل سبق یاد رکھے آج ہاں جی کسی جی. جی. کے کہنے پہ نہیں کسی پہ تنقید نہیں کسی کے خلاف نہیں آپ کی برادری کے معاملے جانے اور آپ جانے ہمارا تو فرد ہے اس نمبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی بات سنا دو بس توجہ ہے نا قربان جامن موجود نام دس موضوع مسجد آداب، فضائل مسائل آداب بیان کریں گا فضیلت بیان کریں گا پھر مسائل بیان کریں گا اور الحمدللہ ایسے آداب اور فضائل سناو گا شاید کہ تسی نہ سنؤ من سب پہلی گل مولا تعالی نے مزید فورق نے امید فرمایا فرمایا ریلیا ہی بے شک مسجد اللہ واسطے نے بے شک مسجد اللہ واسطے نے فلا تد ام اللہ کسے دی گل نہیں ہونی چاہیے یہ مسجد اللہ کی ہے تو گل بھی اللہ رسول دی ہونی چاہیے کسی ہو عت ہونی چاہیے اللہ کا گھر چکنا بھی اللہ نو گل بھی اللہ کی ہوکر بھی اللہ کا ہوا یہ ساری ملک بھی اللہ پتا لگ عت پتہ لگتا ہے مسجد کا سو ہے اے دے اپنی ذات دی خاطر دتا ہے وہ دن لال پلائی تو ہوتی ہے نا <سؤال> جی کسے محنت کی مشقت کی تھی تھی تھی تھی جے جناب والی کسی طرح مسجد اپنی ذات کی خاطر کی وغیرہ وگرن مولا نے صاحب فرما دیتا ہے وہ تسا اپنی ذات واسطے کرنا ہے بے شک کرو لے کے مسجد صرف میری ہے دا مالک کوئی भैया तवज्जो है ना ये कुरान المساجد لله व المساجد لله व المساجد لله मस्जिदा सिर्फ جے تو شام میری، میری باہر نہ نکلی تینک ہو شرط کی رکھیے, رکھیے سورج ڈبن تو پہلا پہلا, پہلا جے میری شاہی حد باہر نکل جی تلاب کوئی نہ نکلی تو وقت بھی تھوڑا سا جی گل کر بیٹھا نہ وقت شریعت قربان جاوا امام مالک سرکار کا جکر شریف آپ گئے نے बड़ा बसी है सूरज डुबण तो पहले पहले निकल नहीं सकती रे बचा चाहना वा तलाक नहीं देना चाहता बचा जामामा ले फरमा ले बीबी जा मसिए जा, जा, जा, जा, जा بس ماں بڑے ہارون امر اوے صدیق ہومان او وے علی اوے شاہی جی او وے زمین مخلوق دی شاہی چ نکل گئی سی رب نیشای چل گئی مامام نے ہاتھ جوڑا دور معاف کرو گل ٹھیک ہے آپ نے فرمایا جاؤ سورج غروب ہوئے غروب ہونے تو جیتنا بھی کرے باہیں خاطے خطیب امام باہیں کوئی چلی گھنٹے اللہ اللہ نوکری کر لا او مالک نہیں وہ مالک صرف لاہل مسجد صرف لہدی اور نوکری تو خادمی ہے نا یہ کوم کام نہیں مولا سونے مسجد واسطے باقر باقر او باقر او مولا فرماؤں گا واحد رو مولا فرماؤا اے حضرت اسماعیل تے ابراہیم تو وعدہ لیا اے انت ہرا بیتیا کی اے دوویں ساڈے گھر نو صاف کرن بیتیا اے دوویں ساڈے گھر نو صاف کرن نوکری ایسی اللہ سونا نے بندیاں نو نوتی نہیں جدو دین دی واری آئیے اللہ نے اپنے نبیا نوتی اس گل چ بھی پتہ لگتا ہے گھر صرف لہ دنوکری حقدار گھر تیرہ ہو گھر تیرہ ہو بیوی, بال, بچے سارا کچھ یہ تو دنیا کی مثال ہے چوکیدار کینوں رکھے گا بولتے نہیں جی وہ پیرے دار کی رکھو گے اعتماد بھی, بھی, بھی رکھے اپنا لب جاوے اعتبار والا اچھا مولا سونے کا گھر ہو تے مولا سونے بھی مولا سونا بھی پہلے اپنے اپنا بھی ہوا بھی ہواج بنا شروع یہ مانا چھپیا ہوا ہے اللہ کا گھر کیوں ہے سبق ہی اللہ نے پڑھایا ریت ہی رب نے سکھائی دنیا روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد اللہ نے مسجد کیڑی ہے وہ مسجد حرام ہے تو وہ جو ہے جن کے بارے میں اولا فرماؤں گا فلم اللہ بکت مبارکی سب تہلا گھر نے ادو شروع کی حضرت آدم علیہ السلام سلام آپ سرکار جدو زمین زمین لیکن اتنی عبادت واسطے تین سجدہ کرن واسطے خاص مقامات آپ کا جی خبر آیا ایک روایت مولا سونے نے حضرت جبریل نو فرمایا جاان ہوئی آواز سنی تو آپ دل کے اندر مسرت سے خوشی آئی کوئی کہ کہ تو ہے جو है میرے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کا اللہ نام پکار رہا ہے کوئی تو ہے جو میرے محبوب کا نام لے رہا ہے محبوب ادرت سی ادو نا تما کرد مولا تو فی دے میں سب پہلے اتنے تیرا گھر بنا مولا نے فرمایا Paradise. جبریل جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ فلانی تھانے نشاندہی حضرت آدم مرگ مولا سونے سارا پانی ہے نیتے رکھا گا نیے گا ایک ہے کہ مولا سونے نے فرمایا اندیش نیاں پہلے ہی رکھیں جناب بھی نہیں رکھ سکتا کا نشاندہی کروائی امر ربی وہ جگہ خوش ہوئی خوش ہونے مولا سونے, سونے نے حضرت آدم پاک نال، فرشتیاں مدد پہاڑ لیا آدم پاک نے مولا دن دے دے بنیاد رکھی اے ریت مسیت والی تو فرمائی کوئی شہ نہیں سی. لیکم یہ اللہ سونے اس مسیح کا کام شروع کیا نا جس ویل اپنی کوئی بھی ہو مکان ہو اقشے ن انجینئر لوگوں کو بنا بنا اس واسطے وہ تجربے والے لوگ ہیں جی جگہ اس جگہ ایسا جناب نقشہ بنا گے ایسی گے ساڈی جگہ بھی پوری ہو جائے گی ضرورتاں بھی پوریاں ہو جانگیاں یہ علم رکھتے ہیں تو چلو یہاں کو نقشہ بنوا لیں گے سڈیا مسیت مکان انجینئر بنا سب تو پہلی مسیح <تصفح> نقشہ خود مولا نے بنایا مولا نے فرمایا آدم آنی آئے رکھو نشان دئی رب نے, رب نے اے رب نے, رب نے شروع فرمائی مسیت ریت اللہ نے اپنی مخلوق نو سکھائی یار سارا مالا کٹھا ہو جا بجری باہر سٹا کے تیس چندر نہیں کر سکتے وہ لمال لکھتے مسجد بھی واجب میرے پاک نبی آب بھی مسجد دی صفائی کر رہے ہیں سر سونے نبی نے فرمایا میرے یار آن جفی دے دل کر رہے ہیں فتوا عربی پڑھ کے ترجمہ کر کے سناواں گا اون وقت پورا ہوا آ جڑا ہے نا جھاڑا خاک والا مسجد جناب بخا ہوتی ہو پڑھ کے سناواں گا تمام علماء دا اتفاق مسجد دی خاک نو بھی اس رکھ جگہ پہر آدھے ہو جتھے بے ادبی مارکا ناراض نہ ہوگیا جی پہلے اسی واسطے تمید بنی براد نہ ہوا جی میرا بھی فرض ہے نماز کو بنایا فرض نہیں ہے جی اگر سر سٹی دیا مسلمان لیکن اگر مدد نہیں کرو گے تو میں کلا کی کر مسجد کے اندر کھوتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں باوے مستری ہوگی باوے مزدور ہوگی خلیل احمد برکاتی صاحب رحمت اللہ, تعالی اللہ بہت بڑے اللہ دے بھی گزرے حجام آیا تے اس دن قدرتی مدرسے حجام دا میں ٹہرو مسجد چ پانی لے تے تھوڑی حجامت بنا دینا آپ نے فرمایا میری حجامت واسطے مسجد کا پانی جائز نہیں ہے. جا چلا جا کل آل سڈے مدرسے ہوا می اپنی مسجد کر مزدور نے مزدور پرانے%, بھی ضروری ہے جہی تھان مسجد بن گئی وہ مسجد اتے کوئی ہوسا کوئی بندوبست کر لو کہ جتی نہ پاؤ دو, دو جاب چاڑ لو پیرا لو بھائی تھلے کنکری پتھر دو, دو جراباں لو کوئی شہ ایسی لے لو یا پھر ایسی جتی ہو, جی جی نمی ہو استعمال شدہ نہ ہو جو ہے نمی لے لیاؤ جڑی استعمال شدہ نہ اندر مستری مزدور استعمال میںلہ دمیب وقت زیادہ لگ گیا تی اگے سنو گے وی رب نے سکھایا توجہ لے یہ فرمائی رب سونے تو بعد مولا تو بعد سوا لکھ نبی آئے مولا سونا اپنے نبیاں اپنی مسجد تعمیر کروا رہا رہا مرمتی کروا رہا میرے آقا انامدار نے فرمایا میں اللہ دی سنت نو دوبارہ زندہ کروں دا. میرے آقا انعامدار نے اپنے حتہ نال دوسری مسجد اکسا بنایا توجو نہیں فرمائی نامدار نے سبق پڑھایا صاحب اللہ سونے کے گھر بناؤ کام ہے ایمان کام کا مسلمانوں کا کام کم توجہ ہے اور میرے آقا ارامدار نے اسی واسطے فرمایا فرمایا روح زمین دے ایک ایسی تھائیں جہی مولا سونے مساجد مساجد تے سب تسہ اللہ مسجد رو زمین اگر مولا نو کوئی تھان چکی لگا جیڑا مولا سونے یار ابتدا کتوں ریت نے سکھائی خود اج سام اتنی ہوش نہیں وقت ختم ہو گئے, ختم ہو گئے اے اے اس موضوع نو میں چلاو گاجرت بیان کی وہ بھی ایک, ایک دو روایات آدابل ان شاء اللہ اور سارے دوستوں نو اپیل بھی کرنا کہ اس موضوع نو سننے ضرور تشریف لیا تاکہ سن کم از کم اناوا کا پتا لگ جائے دعا کرمل نہیں کرنا شریت کو آگے عمل دیکھو دیکھو دیکھو میری گل سنو ایک ہے عز سرے نو آج سرے نو ایسی تعمیر کہ جڑی جگہ پہلے مسجد نہیں سی لیکن مسجد ہے جاتی عمارت تیار ہو جاتی ہے کہ یار تھا مسجد مسجد وقف ہو جاتی ہے مسئلہ ہوسجد پہلے بنی پہلے نشاندہی ہوئی ہوئی ہے یار دیکھو میری یار میرا فرض ہے مسلا بیان کر دینا. دی توفیق مولا سونا کام ہے اسان ہر ایسی گل جڑی مسجد واسطے توہین ہوسان تو خود بھی بچیے دوسرے بھی بچا